و السلام نبی اللہ و نور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے تیرے مدنی منو ماہر نور کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے ہر طرف موسم باہر آ جاتا ہے کیا ہی بوڑھا ہو کیا ہی جوان ہو کیا ہی مرد ہو کیا ہی عورت ہو بلکہ بچے بچے کی زبان پر نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہو نعرے کیا ہوتے ہیں آقا کی آمد حضور کی آمد سرور کی آمد دلبر کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آکائے تار کی آمدار تو ہر جگہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں الحمد للہ ہمارے سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول یہ بھی اسی مناسبت سے کہ سرکار علیہ السلاۃ والسلام کی سیرت کے ہم کچھ مدنی پھول حاصل کریں ان سے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں ہمارے ایک مدنی منع موجود ہیں یہ تلاوت قرآن کریں گے اور امیر علیہ سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی ضیاعی نامت برکاتم العالیہ یہ ہمیں نیتیں کرنے کا مدنی ذہن عطا فرماتے ہیں اور حدیث پاک بھی ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی اچھی نیتیں بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہیں تو تلاوت جب بھی کی جائے تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں تو امیر علیہسنت اس سلسلے میں چند ایک مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں اگر ہمارے قاری صاحبان ہیں ناظمین ہیں وہ اگر اس میں مزید کچھ ترمیم کے ساتھ مدنی منوں کو اگر ہو سکے تو روزانہ ہی گھر سے آتے ہوئے یہ نیتیں کرنے کا ذہن دیں اور ذہن نصیب کے جب ہمارا درجہ شروع ہو تو درجہ شروع ہونے سے پہلے بھی یہ نیتیں کرائی جا سکتی ہیں تو اس سے انشاءاللہ مدنی منوں کی بھی تربیت ہوتی رہے گی کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو فوراً کر نہیں ہے بلکہ رکنا ہے رکنا ہے تاکہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں تو آئیے تلاوت قرآن کی اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں تو سب سے اہم جو اس کی نیت ہوگی وہ یہ ہے کہ حصول ثواب کے لیے اللہ ورسول عز و رسول اجز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم علی کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا تو جو تلاوت سنیں گے یعنی جو کرے گا وہ تو یہ یہ نیت کریں گے اور جو سنیں گے ہم سب سنیں گے تو ہم سب یہ نیت کریں کہ جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کی دو جانوں بیٹھے میں انشاءاللہ اللہ اس کی تعظیم کی نیت سے اس انداز سے بیٹھوں گا اور خوب کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اخلاص دل میں پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا اللہ, اللہ تحفی تطا فرمائے اور یہ بھی پیارے پیارے مدنی منو احادیث مبارکہ مضمون ملتے ہیں کہ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ روتے ہوئے تلاوت کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی اور کئی ایسی احادیث سے ان موقع ملا تو ہم کبھی اپنے سلسلے میں وہ روایات آپ کو ضرور سنائیں گے تو ہمارے ایک مدنی منی تلاوت قرآن کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ خوب کان لگا کر تلاوت قرآن سننے کی سعادت حاصل کریں سلو ادل حبیب محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> カラ Oh وأصيلا وَمَا لَنَا إِذَا جِئْتُمُونَا رِجَالًا مِّنْ غُلَمَاتٍ إِنَّ النُّورَ وَأَنَا لَبِئْسَ مَن نَرَى إِمَّا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ بھی ہمارے علماء فرماتے ہیں امیر علیہ سنت بھی بارہا مدنی مذاکروں میں خوش الہانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں تو مدنی منی بھی چاہیں تو اگر اس میں مشق ہوتی ہے اللہ تعالی مزید ہمارے ذوق میں شوق میں دقت میں برکت عطا فرمائے تو عشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی مبارکباد یہ ہمارے مدن منع کس طرح پیش کرتے ہیں آئیے ہم بھی سنتے ہیں اور کاش گنبد خزرہ کا تصور باندھ کر اللہ کی رضا پانے کی نیت بھی شامل رکھ کر آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ ول وسلم کی بارگاہ میں حدی درود و سلام پیش کرتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ, اللہ تعالی رام محمد الحبیب صلی اللہ تعالی رام محمد عشکا نے موست پاکو عید میلا دنوی عشقہ نے موست پاکو میلا دنوی ہوم مبارک ہو بارک عید میلا دم نبی آیا مد گے برہبا برہبا تا تا کی آمد نرہ مرحبا بڑا ہو بارک نئی ماں عید میلا تم نبی وہ گئی قسمت برخ عید میلہ تم نبی سو ہے کیا رحمتوں کی بار سے سارسوں میں کیا چماچم رحمتوں کی بار سے جومتے گئے ابر بارہ عید میلا جانب آقا کی آمد ہے بات جانا کی آمد ہے مرحبا عشقا نے مو کو عید میلادی عشقا نے موست پاکو عید میلا دان نبی او مبارک او مبارک کی آمد ہے مرحبا جانا مرحبا شانہ کی آمد گئے مرحبا مرحبا نور کی پوار برسی چار سو گئے روشنی ہو گیا گل چراغا عید میلا نبی چار جانب دھوم گئے سر تار کے میلادگی چار جانب دوم گئے سر تار کے میلادگی غیر غر مسلمان عید میلا دبی آقا کی آمد ہے بڑھابا بڑھابا جانا کی آمد گئے بڑھابا بڑھابا سرکار کی آمد مائا سردار کی آمد آبا سالار کی آمد مائ آبا مختار کی آمد مائ آبا منتار کی آمد مائ آبا سلدار کی آمد مائ آبا خود اور نور کی آمد جو آمد اس نور کی آمد کی آمد اچھے کی آمد مرآبہ سچے کی نیامد بڑھ آبخنے کی آمد مر مغنے کی نیامد مرآبہ تشیر کی آمد ماں آب کی آمد مر آب کی آمد محب بصیر کی آمد کی آمد کی آمد کی آمد کی آمد کی آمد کریم کی آمد ممد مرآبا جانا کیمد ہے برہبا برآبا آکاشی آمد ہے برہابا برہبا آشکا نے موت پاکو عید میلاد نبی عشقا نے عید میلاد او مبارک اوم مبارک عید میلاد نبی آکاشی آمد ہے مرحبا مر جانا کی آمد ہے مرحاب کیوں کو سن کرے گھر کر دیے میلاد کے خود کریں جب حق خراب عید میلاد النبی امنا کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی امنا کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی خوب جمو گئے <وغی> نہیں ماں عید میلا کی ہے چانا کیمد ہے مرحبا برہبا عاشقہ نے موس پاکو عید میلا دنانبی عشقا نے موس پاکو عید میلادنانبی او مبارک و مبارک کی آمد ہے مرحبا مرحبا یا نبی اپنی ملا کی خوشی میں اپنا غم دیجیے سہ کے سلطان عید میلاد النبی عید میلاد النبی کا واسطہ عید میلاد واستا سارے کو بخش دے ایرم عید میلادی آمد ہے مرہبا مرہبا آسا کی آمد ہے مرہبا مرہبا سرکار کی آمد سردار کی آمد کی آمد کی آمد کی آمد بابا دلدار کی آمد مرتا بمخار کی آمد مرتا کی آمد مرتا پور نور کی آمد مرتا کی آمد مرتا اس نور کی آمد مرتا کریم کی آمد مرتا نیم قیامت مرتا کی آمد جانا کی آمد مرحبا مرحبا آبا آتا کی آمد ہے نرابرآبا آشکا نے موت پاکو عید میلا جانوی عشقا نے موت پاکو عید میلا جانوی او مبارک او مبارک عید کی آمد ہے آمد ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا حبی <الحبیث> پیارے پیارے مدنی منو اور ہمارے مدنی چند کے ناظرین بھی اور ہمارے قاری صاحبان بھی اور ہمارے ناظمین بھی ایک مدنی پھول پر توجہ فرمائے کہ امیر گزشتہ رات مدنی مذاکرے میں بڑی اہم توجہ ارشاد فرمائی کے جشن ولادت کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں جیسے سرکار کی آمد سردار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا تو یہ دعوت اسلامی کے ارشادی ادارے مکتبۃ المدینہ نے جو امیر علیہ سنت کا رسالہ صبح بہارا یہ جو شائع کیا ہے الحمد اس کے آخری صفحات پر یہ نعرے جو ہے درج ہیں تو امیر علیہ سنت نے اس پر توجہ فرمائی کہ یہ کافی تعداد میں ہیں میرا خیال ہے سو سے زائد ہیں تو یہ نعرے جو ہیں ہمیں انہی نعروں سے اپنی ترتیب بنانی چاہیے انہی نعروں سے ترتیب بنائیں تو انشاءاللہ اس میں کہ غلطیوں کی گنجائش بھی نہیں رہے گی اور ترتیب بھی بہتر ہے تو ہمارے مدنی منے بھی اور مدنی منع جو گھروں پر بھی سن رہے ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور جو قاری صاحبان ہیں اس پر توجہ دیں تو ہمارے الحمدللہ للہ رکن شاہد مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو شاہد بھائی یہ الحمد سرکار علیہ اللہۃسلام کا یہ پیارا پیارا مبارک ولادت کا مہینہ جاری ہے تو سرکار علیہ اللہ کی سیرت کے تو ہر پہلو سے بھی ہمیں مطلب رہنمائی ملتی ہی ہے مدنی منوں میں ایک چیز اور بات دیکھی جاتی ہے کہ بھائی بہنوں میں مطلب وہ ایک و انصاف جس کو کہا جائے گا تھوڑا اور آسان کر کے اگر آپ بھی بیان فرمائیں کہ اس میں ظاہر سرکار علیہ السلاۃ السلام کی سیرت میں سے کوئی بچپن کا ایسا کوئی واقعہ کہ جس میں عدل و انصاف کے حوالے سے ہمیں کچھ مدنی پھول ملیں وہ ہمارے مدنی منوں کو بیان فرمائے اور اس کی روشنی میں ہماری کیا مطلب اس میں تربیت ملتی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائے الحمد للہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ہر گوشہ یہ ایسا ہے کہ جو قابل تقلید ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے عصفۂ حسانہ ہے اور ہمیں اس کی اس کی اطاعت کرنے کی اور تابداری کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے تو جب آپ چھوٹے تھے بچپنا تھا آپ کا مدارج نبوبہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث سے دلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور سر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کو دودھ پلانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے دایا استان پیش کیا آپ علیہ السلاۃ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا جب دائیں پستان سے دودھ, دودھ پی چکے تو میں نے بایاں پیش کیا تو آپ نے اپنا مبارک منہ اسے نہ لگایا اس پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے ایک اور رضائی بھائی بھی تھے جو حضرت حلیمہ سازیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے تو یہ بھی چھوٹے تھے اور حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ حق دودھ پیا کرتے تھے تو سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پستان کو تو نوازا اس سے دودھ پیا لیکن دوسرا پستان اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ وہ بھی دودھ پیتے ہیں کیونکہ یہ دودھ پی لیتے تو ان کو نہ ملتا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس واقعے کے بعد نقل فرماتے ہیں کہ اس نازک سی عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اس لیے نہیں پیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام فرما دیا تھا کہ اے حبیب آپ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں لہذا دوسرے کا حق لینے سے اجتناف فرمائیے تو یہ آپ کا ایک ایسا واقعہ ہے اگرچہ جو بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے شعور آتا چلا جاتا ہے تو مدنی منوں کے اندر گھر کے بچوں کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی چیز لائی جاتی ہے تو ایک مدنی منا جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس سارے کی ساری مجھے ہی لینی ہے لے کے مطلب چھپا دیتے ہیں مطلب کوئی چیز اگر ابو لائے گھر میں تو وہ قبضہ <coughs> ہو جاتا ہے حالانکہ اتنا جیسے اگر کوئی یوں سمجھے کہ کوئی شربت کی بوتل آئی <coughs> اب شربت کی بوتل ایک چھوٹا سا مدنی منا پورا پی نہیں سکتا ہے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ وہ قبضہ کر لیتا ہے کہ جناب بس میں کسی کو نہیں دوں گا تو کھانے پینے کی کئی چیزوں پہ اس طرح کا ماحول گھروں میں پایا جاتا ہے تو ہمارے مدنی منع کیا تربیت حاصل کرے سے مدنی منوں کو چاہیے کہ وہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر عمل کرتے ہوئے اشار کا مظاہرہ کریں اور ان کو دے دیں بلکہ اپنا حصہ بھی ان کو جو ہے وہ اگر دے دیں حصے سے مراد جو باپ والدین تقسیم کرتے ہیں تو یہ بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے تو اس طرح کا اگر جو ہے وہ ماحول رہے گا تو انشاءاللہ شاء عزیز بچپنے سے ہی تربیت ہوتی چلی جائے گی اور سیدی یہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی نے فتحِ عزیہ کی بائیسویں جلد میں نقل فرمایا کہ جو بچپنے سے عادت پڑتی ہے وہ چھوٹتی نہیں मشاند. عمر بھر نہیں چھوڑتی تو لہذا اگر ہماری بچپن کے اندر ہی عادت بن جاتی ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اثار کا مظاہرہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ساری زندگی ہماری یہ صفت بن جائے گی मشاند. نہیں یہ پیارے پیارے مدنی منو ایک بہت ہی پیاری مطلب ایک اگر یہ مدنی پھول قبول کیا جائے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا پڑے گا دیکھیں انسان کھاتا کتنا ہے جتنا اس کا پیٹ ہے ارے اس پیٹ میں جتنا آئے اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکے گا تو عموماً اس کو لالچ بہت ہوتی ہے کہ اگر مثال اس کو دیکھا جائے تو کتنے یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر دو وادیاں بھی ہو سونے کی تو پھر بھی تمنا کرے گا کہ کاش تیسری مل جاتی تو اچھا تھا تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو لالچ ہوتی ہے نا کہ میں سب کھا جاؤں میں سب لے لوں میں کسی کو نہ دوں یہ درست نہیں ہے تو اس معاملے میں اگر بچپن سے ہی اس مدنی پھول کو اپنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا عموماً بھائی بہنوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہی چیزیں لینے دینے میں اب جھنڈا اگر آیا گھر میں اب جھنڈا آیا ایک ٹھیک ہے अब بجن لائے ایک جھنڈا لائے اب گھر میں اگر چار ہیں یہ جھنڈا جائے گا کس کو ارے سبھی مطلب وہ کہیں گے کہ میرا مجھے بھی جھنڈا چاہیے مجھے بھی جنڈا چاہیے تو اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ گھریلو کاروباری مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اتنی وہ نہیں ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ کوانٹٹی میں وہ چیز نہیں لا جا سکتی تو اس میں پیارے پیارے متنی منو اگر ہم اپنی تو ٹھیک ہے اگر آپ تین بھائی بہنیں تو تین حصے کر کے لے لیں اس سے انشاءاللہ اللہ کا بچپن میں ہی خیر خواہی کا جذبہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ ملے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہو کر بھی آپ کو غمخواری ملے گی خیر خواہی ملے گی ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کھانا سڑ جاتا ہے اور وہ پھینکا جاتا ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ کھانا چلے اگر بچ بھی گیا تو کسی غریب کو دے دیا جاتا تو وہ مطلب کھا بھی لیا جاتا لیکن ہمارے اسلاف بزرگان الدین نے تو خود کھایا نہیں خود بھوکے رہے دوسروں کو کھلاتے رہے تو بہرحال یہ بچپن کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہمارے پیارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم علی کی سیرت کا ہم نے سنا کہ جس میں سرکار علیہ صلاح وسلام نے عدل و انصاف ایسار کا بہترین مظاہرہ کیا اچھا اس میں ایک اور بات بھی بچپن میں عموماً بچوں میں دیکھی جاتی ہے کہ مطلب وہ لحاظ نہیں کہتے چھ سال سات سال کا ہو تو اس کو اتنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی جیسے میرے کپڑے جیسے ستر نہ کھلے اب ذہرے کوئی اگر ننگا ہو جائے کپڑے اتار لے تو ستر اگر اس کا کھل جائے تو ظاہر ہے یہ بے حیائی کی بات ہے تو عموماً اگر کوئی عمر میں چھوٹا ہوتا ہے مدنی منع ہوتے ہیں تو ان کو خیال نہیں ہوتا کہ جناب میں نیکر پہن کے نہ نکلوں میں مطلب جیسا اگر غسل خانے میں جاتا ہوں تو میں باہر اگر نکلوں تو میرے کپڑے پورے پہنے پہن کر آؤں اور اس طرح بے حیائی کا میں مظاہرہ نہ کروں جو مطلب ایک عموماً اچھا نہیں لگتا ہے لیکن چونکہ مدنی مدنہ مدنی منا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب چلتا ہے اس کے بارے میں الحمد للہ ہمارے پیارے پہ پی آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں حیا تھا اور بچپن سے ہی آپ شرب و حیا کے پیکر تھے جب آپ بالکل چھوٹے تھے اور اس وقت بچے جب دودھ پیتے ہیں تو حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جب آپ کا ستر جو ہے وہ ننگا ہو جاتا تو آپ رو رو کر متوجہ کرتے اور میں فوراً آتی اور ستر ڈھام دیتی اور بعض اوقات اگر مجھے دیر ہو جاتی تو میں بعد میں آ کر دیکھتی تو وہ سطر یعنی ڈھانپا ہوا ہوتا میں حیران رہ جاتی کہ کس نے ڈھانپایا یہ اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے تو واقعی آپ کے اندر بہت زیادہ حیا تھا حادثے پارک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں کی طرح حیا فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ اپنے چند جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ محلے والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر اٹھا اتھا اٹھا کر دوسری جگہ لے جا رہے ہیں اب ہوتا یوں تھا کہ بچوں کے پاس ایک ایک کپڑا ہوتا ہے جو انہوں نے اس وقت باندھا ہوا ہوتا ہے کھیل کود میں زب تو اب یہ کرتے تھے کہ تحمد کھول کر اس کی وہ گدی بنا کر یہاں رکھ لیتے تھے اور اس کو اوپر پتھر رکھ کر لے جایا کرتے تھے اور ان کا ستر کھل جاتا تھا خلال اور, خلال اور کہتے تھے کہ ہم یعنی چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں کہ ہم, ہمارا تو سطر ہے نہیں لہٰذا اس کو معیوب بھی نہیں سمجھتے تھے تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے اس سے اجتناب فرمایا لڑکوں نے کہا کہ آپ کا یہ جو جگہ ہے کندھا ہے یہ زخمی ہو جائے گا تو آپ بھی اپنا سطر کھولئے اور اس کو گدی بنا کر یہاں رکھ دیجئے اور یہاں پر پتھر رکھ کر لے جائیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول نہ کیا اور اپنے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ پتھر رکھ کر اس کو دوسری جگہ پہنچایا تو یہ واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا ہے لیکن اس میں بھی شرم و کا ایک درس ہمارے اندر موجود بلد. ہے اگر ابھی سے ہمارا ذہن بن جائے گا کہ ہم نے اپنی ستر کی سطر کو ڈھانپ کر رکھنا ہے تو جب ہم پر واجب ہو جائے گا کہ ستر ڈھانپنے نہیں ڈھانپیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے تو بلد. اب پھر ہماری جب عادت بنی ہوگی تو ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے تو یہ ایک بہت پیارا مدنی پھول ہے آپ نے جیسے توجہ فرمائی کہ بچپنے سے ہی جو ہے اس مدنی منع جو ہے اس پر توجہ دیں اور شرم و حیا کا مظاہرہ کریں یعنی یہ ستر جو ہے یہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہی ہوگا نا جی کہ جو پیٹ میں مطلب ایک نشان ہے وہ ناف کہلاتا ہے تو ناف سے لے کر اور گھٹنوں سمیت یہ مرد کا جو ہے وہ ستر ہے یعنی اس کو بلا اجازت شرعی کوئی شریعت میں اجازت نہ ہو اس کے بغیر جو ہے وہ کھولنا یہ جائز نہیں ہے اب جو وہ مدنی من جو اگر یہاں تو چلے مدنی الیے میں مدرسے میں آ لیکن وہ گھر میں ماں دلہ اگر نکرے پہن کے گھومتے ہیں یا کہیں بھی کبھی کہیں گئے تو نکر پہن کر گئے تو یہ درست نہیں ہے اگرچہ اگر نابالغ ہوں گے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا لیکن جیسے ہم نے سنا کہ بالغ ہو کر وہ کرے گا تو گناگار بھی ہوگا تو یہ یاد رکھیے گا کہ بچپن میں بھی جو عادت اپنا ہی جائے گی تو بڑے ہو کر بھی اس کا اثر رہتا ہے تو اگر کوئی مثال نہانے جاتا ہے تو نہانے کے بعد بھی اگر وہ باہر نکلتا ہے تو اس وقت بھی وہ اگر چاہے تو اندر ہی اپنے کپڑے وغیرہ پہن لے کہ امیر علیہ سنت با رہا اس کا مطلب ہمیں تربیت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اگر گھر میں بھی رہیں تو صرف مطلب شلوار یا بنیان اس طرح کی حالت میں اگر رہتے ہیں تو یہ بالوں کا دکھنے میں بھی مایوب سا لگتا ہے تو ہم تو دعوت اسلامی والے ہیں اور دعوت اسلامی والے سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم شرم و حیا کے پیک بننے کی کوشش کریں کہ شرم و حیا یہ بہت ہی ایک پیارا عمل ہے اور یہاں تک حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے تو مطلب حیا ایک بہت ہی پیارا وصف ہے اللہ تعالی ہمیں اس نعمت سے مالا مال فرمائے اور یہی وہ حیا ہوتی ہے یہی وہ شرم ہوتی ہے جس سے انسان کی نظریں بھی جھکتی ہیں جس سے وہ بولنے میں بھی احتیاط کرتا ہے جس سے وہ دیکھنے میں بھی احتیاط کرتا ہے جس میں وہ سننے میں بھی احتیاط کرتا ہے کہ نہیں نہیں میں وہ نہیں دیکھوں گا کہ جس کا میرے رب نے منع فرمایا نہیں نہیں میں وہ نہیں بولوں گا کہ جس کا میرے رب نے منع فرمایا نہیں نہیں میں وہ نہیں سنوں گا جسے میرے رب نے سننے سے منع فرمایا تو اب اگر کوئی بچ, بچپن میں ہی ہے اور وہ اس معاملے میں عادت بناؤ سرکار اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی لے کا جو واقعہ ہے کہ وہ بے پردہ عورتیں جو مطلب آپ کے سامنے سے گزری تھی اور آپ نے آنکھیں چھپا لی تھیں تو اس کا بھی یہی ہے کہ مطلب وہ شرم و حیا تو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین یہ شرم و حیا کے پیکر ہوتے تھے اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ صلاۃ وسلام کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے اچھا حضور وہ جو بچپن کا ایک واقعہ ہمارے پیارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ ول وسلم کا جو ہے کہ انگلی کا اشارہ فرمایا تھا تو بارش ہوئی تھی تو وہ بھی ہمارے مدنی منوں کو اگر بیان ہو جائے الحمد للہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی نے آپ کی آپ کو آپ ان کی جو والدہ تھی پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم تھی آمینہ ان کے پاس لے آئیں اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال بھی جو ہے بچپن میں ہی ہو گیا تھا تو ابو طالب جو آپ کے چچا تھے انہوں نے آپ کی پرورش کی تھی تو یہ ابو طالب جو تھے یہ مکہ کے بڑے بڑے سمجھے جاتے تھے اور کعبہ شریف کے متولی تھے تو عرب کے اندر ایک مرتبہ کہات آ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی اور سبز یعنی جو غذا وغیرہ تھی اس کا بھی کہ آ گیا کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا لوگ پریشان ہو گئے اب اس وقت کیونکہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بتوں سے دعا کرتے ہیں تو پھر پہ آ جا کر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس آئیے ان سے دعا کروائیے تو ابو طارر ابو کے پاس آئے اور ان سے دعا کے لیے کہا تو آپ پیارے آقا علیہ صلاح کو لے کر کعبہ شریف میں آئے اور وہاں جا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنا شروع کر دی دعا کر رہے ہیں اور پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو فرما فرمائے ہیں تو اچانک آپ نے اپنی انگلی سے آسمان پر اشارہ کیا جیسے ہی اشارہ کیا تو بادل امڈ آئے اور بارش پرسنا شروع ہو سبحان گئے اللہ گئے اللہ اور ہر جگہ جو ہے وہ اتنی بارش برسی کہ کاحت دور ہو گیا اور لوگوں کے دلوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ سبحان اللہ تو ہمارے پیاری آکا صلی اللہ علیہ وسلم علی کی بھی تو کیا شان ہے کیا شان ہے تو سرکار کی آمد آکا کی آمد حضور کی آمدہ دلبر کی آمد سردار کی آمد سالار کی آمدہ مکی کی آمد مفہ مدنی کی آمد مفہ آکائے اتار کی آمد سرکار علیہ اللہۃ السلام کا جشن ولادت جو ہم منا رہے ہیں تو سرکار علیہ السلاۃ السلام کی سیرت کے ان گوشوں سے ان واقعات سے ہم مدنی پھول حاصل کر کے اپنی زندگی میں سجائیں گے انشاءاللہ اللہ میٹھے میٹھے آکا صلی اللہ علیہ ول وسلم کی سنتوں کے مطابق جب اپنی زندگی گزاریں گے تو دنیا اور آخرت کی ڈھیرو برکتیں حاصل ہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے امین بجا اِن نبی امین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی اللہ تعالی علی محمد